الله رب العالمين والسلاة والسلام على سيد البياء والمسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا بادشاہ مناز أكرم أكرم يا غفور يا غفور يا غفور. من مولا تیرا کرم تیری رحمت شامل حال رہی ہم تیرے گناگار سیاہ کار بندے رات کے اس پہر کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے تیری رحمت پکارتی ہے ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کر دوں مانگنے والے مانگتے ہیں رب تو جانتا ہے میں مانگنا نہیں آتا بس ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں اس امید پر کہ تو کرم کرے گا تو رحمت کرے گا کیونکہ مولا تو صرف متقیوں کا رب نہیں تو صرف نیک لوگوں کا رب نہیں تو ہم گناگروں کا بھی رب ہے مولا تو رب العالمین ہے رب العالمین ہے میں مولا تو سب کا رب ہے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور رمضان کی یا اللہ ہم نہیں جانتے کہ آج کی شب آخری ہے کہ نہیں اے اللہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے یہ تیری رحمت تھی تیرا کرم تھا کہ تُو نے ہمیں رمضان دیکھنا نصیب کیا یقیناً 11 ماہ گزرنے کے بعد تو اپنے اس مہینے کو ہم میں ضرور بھیجے گا لیکن مولا ہم نہیں جانتے کہ ہم 11 ماہ کے بعد زندہ رہیں کہ نہ رہیں اور یہ مقدس مہینہ ہم حاصل کر پائیں کہ نہ کر پائیں ہم نہیں جانتے مولا ہم جانتے ہیں ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں مٹی کے نیچے ہیں مولا کریم یہ مہینہ ایسا مہینہ کہ تیرے محبوب نے فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہو یقین مولا ہم نہیں جانتے رمضان کیا ہے اتنا مقدس مہینہ اتنا پیارا مہینہ اتنی برکتوں والا مہینہ محض ہم نے غفت میں گزار دیا کوئی روزہ ایسا نہ رکھ سکے کوئی تراوی کوئی نماز ایسی نہ ادا کر سکے جس پر ہمیں فخر ہوتا جس پر ہمیں مان ہوتا اور ہم اس کا وصلہ تری بارگاہ میں پیش کر سکتے مولا ہم نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا تیرے اس پیارے مہمان کی ہم نے کوئی قدم نہیں کی اور اب یہ مہینہ جا رہا ہے بولا ہم نے کتابوں میں پڑھا بزرگوں سے سنا کہ فرشتوں کے سردار جریل امی دعا کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اے اللہ فرشتوں کے سردار کی دعا پر انبیاء کے سردار کی آمین تھی تیرے محبوب نے امین کہی تھی مولا اس دعا کے رد ہونے کا سوال ہی نہیں اے مولا دعائے جبریل پر تیرے محبوب نے امین کہی کہ ہلاکت ہو اس شخص پر کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے مولا کریم رمضان جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے ہمیں سے لے میرے پردگار ہمیں ہلاکت سے بچیں گے بولا ہلاکت سے بچیں گے اے رب قریب تو معافی کر دے تو ہمیں وہاں فرما دے یقیناً مولا ہمارے حوال تو اس لائی ہی نہیں لیکن بولا تیری رحمت بڑی وسیع ہے تیری رحمت بڑی وسیع ہے تیرا ہی فرمان ہے سبقت اور رحمت ہی لاغت بھی کہ میری رحمت میرے گزم پر ہاوی ہے مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہماری مضبوط کروا دے میرے مولا اگر تو ہمیں بخش دے گا بولے تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی تو ہمیں دے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی ہم گناہ کا بھلا ہو جائے گا اے اللہ رات رات جاگ کر تیرے محبوب نے امت کا سوال کیا امت کا درد تھا تیرے محبوب بھی یہی چاہتے کہ ہماری بخشش ہو اے اللہ پیارے رب اے رحمان اے رحیم اے غبار اے یا نار یا منان اگر تم بخش دے گا یقیناً تیرے محبوب راضی ہوں گے بولا اپنے محبوب کو راضی کرتے بولا اپنے محبوب کو راضی کر دے ہماری بخشش کر دے بولا ہم بخشے جائیں گے شیطان رسوا ہو جائے گا شیطان برباد ہو جائے گا بولا شیطان کو رسوا کر دے شیطان برباد ہوگا رسوا ہوگا تیرے محبوب راضی ہو جائیں گے اے اللہ ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے اللہ رمضان کی آخری ساتھوں کا واسطہ ہماری لاج رکھ لے اے مولا کریم مولا کریم رمضان آیا اب اپنی رحمتیں لٹاتا رہا لیکن مولا ہم ہی اس کی رحمت سے دور ہوتے رہے ہم نے روزے کے اندر وہ امال کیے ہے اس کی برکتیں ضائع ہو گئی ہم نے روزہ رکھ کر بھی توردگار گناہوں سے بچنا گوارا نہ کیا روزہ رکھا ہوا تھا آنکھیں بدنگاہیاں کر رہی تھیں روزہ رکھا ہوا تھا زبان سے جھوٹ نکل رہا تھا بولا روزہ رکھا ہوا تھا زبان سے توش گوئی ہو رہی تھی روزہ رکھا تھا لیکن مولا کریم منہ مو سے گانے نکل رہے تھے بولا روزہ رکھا تھا لیکن ہاتھ حرام جگہوں پہ اٹھ رہے تھے بولا روزہ رکھا ہوا تھا لیکن قدم حرام کی طرف جا رہے تھے بولا روزہ تو رکھا لیکن ہماری بدعماریوں نے اس کی فیوز و برکات کو ضائع کر دیئے اے اللہ اگر تو صرف متقیوں کے روزے قبول کرے گا اگر تو صرف نیک، نیکوکاروں کی روزے قبول کرے گا اگر تو صرف اپنے پسندیدہ بندوں کی عبادت کو قبول کرے گا طے مولائے کریم ہم جسے بدکار سیا کار کہاں جائیں گے کس کے دروازے پہ جائیں گے کس کے در پر بھی مانگیں گے اے رحیم قریب اللہ تیری رحمت بڑی ہوتی ہے بولا رحمت کی بارش جو برستی ہے نیچے نہیں دیکھتی کیا ہے اے اللہ کیا رحمت کی بارش چھما چھم تیری تیری بندوں میں برس رہی ہے اے اللہ کچھ چھما چھم رحمتوں کی بارش کے چند قطرے ہمیں نصیب فرما دے بولا ایک کترا دے دے تیری کسم ایک کترا ہم نصیب کر لیں گے آپس میں بانٹ دیں گے بولا ایک کترا دے دے ایک کترا دے, دے پور رحمت کا ایک کترا دے دے اے مولا کریم مانگنے والے راتوں کو جاگ جاگ کر رو رو کر تجھے منا لیتے ہیں میرا رنگ بھی نہیں میرا ڈگ بھی نہیں میرے یار پورا ڈھگ بھی نہیں بولا ہمیں منانا بھی نہیں آتا نہ رونا آتا ہے اے مولا کریم تجھے اپنے عشق میں رونے والے بندوں کا واسطہ رہتا رو رو کر گڑ گڑا کر مافی مانگنے والے بندوں کا واسطہ ایک رحمت کی نظر ہم گناہ گاروں پہ کر دے اے اللہ اے مولا کریم سخیوں کی یہ شان نہیں در پہ آئے ہوئے بکاریوں کو خالی دامن واپس بھیج دے مولا تو سب سے بڑا سخی ہے پر تو سخی کرنے والا ہے آج تیری چوکھٹ پر تیری دربار میں حاضر ہے آج تیرے تیری بارگاہ میں دامنوں کو پھیلائے ہاتھ پھیلائے مغفرت کی بھیگ مانگ رہے ہیں اے مولا کریم ہمیں مایوس نہ کر اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر مولا تیرے خوف میں تیرے عشق میں نکلنے والے آنسو کا واسطہ ہماری مغفرت کروا دے اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ تیرے خوف سے مچھر کے پر کے برابر بھی کسی آنکھ میں آنسو آ جائے تو مغفرت ہو جاتی ہے اے مولا تیرا کرم ہے نگاہ تیرا کرم ہے کہ آج بھیگتی ہوئی آنکھوں سے بھیگی پلکوں کے ساتھ ندامت کی آسو بار تیری بارگاہ میں تو نہیں توفیق دی کہ معافی مانگے مولا ہماری کہاں یہ طاقت تھی کہ ہم معافی مانگتے یہ تیرا کرم ہے مولا تیرا محض تیرا کرم ہے کہ آج ہم معافی مانگ رہے دعا کر رہے ہیں اے مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھ لے اے اللہ رمضان کی مقدس ساتھوں کا واسطہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے ہیں. یا اللہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کینسر میں مبتلا ہیں جو بلڈ شوگر بلڈ پریشر کے شوگر کے مریض ہیں یا رب کریم کوئی ٹی بی کا مریض ہے کسی کو جنات جادو ٹونا آسیب کے اثرات میں گھیرا ہوا ہے تمام کو شفا دے دے میرے کئی احباب بیمار ہیں جاوید بیمار ہے یا رب کریم اس کو شفا دے دے میرے دوست عارف نورف بیمار ہے بہت ان کو شفا دے دے. یا رب قریب میری ساس بیمار ہے ان کو شفا دے, دے. میری والدہ کو شفا دے, دے. رب قریب یہاں حاضر جتنے بھی ہیں جن کے جتنے بھی عزیز و عربہ بیمار ہیں ان کو شفاتہ فرما بالخصوص کیو ٹی وی کے ڈائریکٹر کیو ٹی وی کے چیئرمین حاجی عبدالرعوف صاحب ان کے بھائی عبدالعزاق ان کے اہل خانہ ان کی زوجہ تمام کو شفاتہ فرما رب قریب جتنے بھی یہاں کام کرنے والے ہیں معاون ہے تمام کو جتنے بیمار کو شفادہ فرما دیں یا رب کریم آج کی اس مقدس رات کا واسطہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ پاک زبانوں سے دعا کرو رب کریم ہماری زبانیں کسی کے حق میں پاک ہیں کسی کی زبانیں ہمارے حق میں پاک ہیں ہم دعا کر رہے ہیں سب کے لیے رب کریم جتنے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جتنے مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور کر دے میرے مولا جو تنگ دست ہیں ان کی تنگستی کو دور کر دے یہ میرے مولائے کریم جو بے مقدموں میں گرے نے رہائی عطا فرما میرے مولائے کریم جتنے بھی مقروض ہیں تو انہیں بار قرض سے خلاصی نصیب فرما بالخصوص تیری بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا جن گھروں میں جوان بچیاں ہیں ان کے نی کو سارے رشتے اطا فرما جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے اے میرے مولائے بار بار حج کی سعادت دے بار بار اپنے محبوب کے تربار کی حاضری نصیب فرما <تصفح> رب کریم ایمان و آفیت کے ساتھ زیر گمبد خضرہ تیرے محبوب کے جلووں میں گما کر تیرے محبوب کے قدموں میں گرا کر ایمان و آفیق کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرما <تصفح> مدفن دو بزمی جنت المقیم نصیب فرما جنت میں اپنے محبوب کا پڑوس پیر و مرشید والدین دوست احیبہ اساتذہ کے ساتھ فرما یا رب کریم جہاں جہاں ہمارے علماء اہل سنت ہیں تمام کی عمروں میں جان میں مال میں اولاد میں علم میں عمل میں برکت عطا فرما مشاع خیل سنت کی خیر ہو جتنے بھی سجاد ہیں تمام کی خیر فرما تمام ہمارے جتنے بھی پیران الزام ہیں ان کے سائے کو سلامت رکھ دعا کیجیے اجمیر شریف میں آج ایک حادثہ ہوا ایک بم بلاسٹ ہوا جس میں ہماری اطلاع کے مطابق تین بندے شہید ہوئے یا رب قریب ان کی محفت فرما اور پچاس سے زائد کچھ زخمی ہیں میرے مولا کریم ان زخمیوں کو جلد از جلد روح و صحت فرما دے رو ملک پاکستان کو اور عالم اسلام کو جہاں جہاں مسلمان ہیں ہم تمام کی جتنی بھی ہمارے بھی مسلمانوں کی یہ مقدس بارگاہیں ہیں تمام کی حفاظت فرما یا رب کریم عالم اسلام کی خیر فرما پاکستان کی خیر فرما مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار دوبارہ نصیب فرما دے مسلمانوں کو ایک و نیک کر دے جہاں جہاں مسلمان کفار سے برسو پیکار ہے مسلمانوں کو فتح و فرما رب کریم افغانستان بغداد عراق چچنیا بوسنیا کشمیر فلسطین جہاں جہاں مسلمان دبے ہوئے ہیں وہ دیکھا مسلمانوں کو فتح نسل تع فرما مسلمانوں کو نیک کر دے ہرمین شریفین کی خیر ہو یا رب کریم یہاں جتنے بھی حاضر ہیں سب کے نام بھی جانتا ہے سب کے کام بھی جانتا ہے تمام کی تمام جائز ملا پوری فرما میرے مولا کریم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی میرے دوست میرے ناطخواں حضرات جتنے بھی میرے بھائی میرے دوست ملنے والے تمام کی اپنی ہو تمام پر اپنا خاص کرم فرما دے تمام پر اپنا خاص کرم کر رب کریم ان تمام دعاؤں کو تیرے محبوب کی نالے نے پاک کے صدقے میں شرف قبل فرما دے میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے کے ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو مٹی نہ ہو برباد پسے مر گلا ہی جب خاک میری مدینے کی ہوا ہو ایمان بے دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے ہم سیاہ کاروں کے یار رب تپیشے محشر میں سایہ کن ہوں تیرے پیارے کے پیارے کے سو اللہ بالخصوص تو نے ہمیں بچے دیے بچیاں دی اپنے فضل و کرم سے ان کے نصیبیں اچھے کر ان کے غم سے ہمیں بچا ان کی خوشیاں نصیب فرما رب کریم دعا کریں یا اللہ ہمارے خلیل واسی کو شفات فرما ہر بیماری دور کر دے ہر بیماری دور کر دے ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریاں دور کر دے رب کریم ہم تمام کی تمام بیماریاں دور فرما دیں بیمارہ ہی ان اللہ وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما ثاما على سيدي ذناب محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقدى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ياللہو ياللہو ياللہو سبحان ربك رب العزت سلام على والحمد لله رب المین جب واپسی ہو یا اس نیت سے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود السلام پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس درد اسلام کی برکت سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت آ فرمائے